مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ سلسلہ ساری کسرت پاتے یہ ہیں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں سورت الکوثر کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے الکوثر کا معنی ہم سن رہے تھے مختلف معانی اب تک سن چکے ہیں اننا اطوئینا کل کوثر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی یعنی بہت زیادہ کثرت عطا کی خیر کثیر عطا کی اس قوسر سے مراد کیا ہے حوض کو سر نہر کو سر اولاد مصطفیٰ شفاعت مصطفیٰ معجزات مصطفیٰ علمائے امت مصطفیٰ اولیائے امت مصطفیٰ خود امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو ہم پیچھے سن کر آ چکے ہیں آج بھی الکوثر کا ایک معنی جسے امام کرتبی نے اپنی تفصیل کے اندر بیان کیا ہے وہ ہے کوسر کا مطلب نبوت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ السلاط اسلام کا نبی ہونا اب معنی یہ بنے گا انا اپینا کل کوثر کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی یعنی ہم نے آپ کو نبوت عطا کی اور یہ ہم سن چکے ہیں کہ کوثر کا معنی جب کسی چیز کے اندر بہت زیادتی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تو اب نبوت کو کوثر کہا یہ نہیں کہا کہ اننا اپینہ کل کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا کی بلکہ نبوت کی جگہ کوثر کا لفظ استعمال فرمایا کوثر کا لفظ ذکر کیا تو اس میں واضح طور پر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ حضور علیہط اسلام کی نبوت با اعتبار تعداد کے اور با اعتبار شرف و منزلت کے یہ سب سے بڑھ کر ہے سب سے زیادہ اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے یعنی آپ علیہ اصلاط اسلام کو جیسی نبوت عطا کی گئی جیسا نبی آپ علیہط اسلام کو بنایا گیا ایسا نبی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا نبوت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے تمام کے تمام امبیائی کرام علیہم السلام یقیناً بلند و بالا عظمت و والے شرف و منزلت والے ہیں قدر و منزلت والے ہیں تمام پر ایمان لانا یہ مومن کے لیے ضروری ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کا مقام تمام انبیاء کرام رام علیہم السلام میں یقیناً سب سے بڑھ کر ہے اور آپ علیہ السلاط السلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار ہیں حضور علیہ السلاق اسلام کی نبوت کی فضیلت اپنی جگہ پر بے شمار وجوہات سے ثابت ہے اور اس کی کثرت بھی کئی وجوہ سے ثابت ہے اس کو آگے بیان کرنے سے قبل ایک شرعی مسئلہ جو اہم مسئلہ ہے اگرچہ کہ پہلے کئی مرتبہ یہ آپ سن چکے ہوں گے وہ یہ ہے کہ تمام امبیائی کرام علیہم السلام کی جو تعظیم و تقریم ہے وہ فرض ہے کسی بھی نبی کی ادنا غستاخی یہ گفر ہے امبیائی کرام علیہم السلام با اعتبار نبی ہونے کے نبس نبوت کے اعتبار سے یہ برابر ہے یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے سارے کے سارے نبی ہیں البتہ فضائل و کمالات کے اعتبار سے ان میں بعض کا مرتبہ بعض سے بڑھ کر ہے کسی کا مرتبہ کسی سے بڑھ کر ہے کسی کا مرتبہ کسی سے بڑھ کر ہے لیکن نبی ہونے کے لحاظ سے یہ تمام کے تمام برابر ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان ایسی فضیلت بیان کرنا کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے نبی کی تنقید یا توہین لازم آئے نعوذ باللہ من ذالک ایسی فضیلت بیان کرنا یہ جائز نہیں بلکہ توہین اور تنقید کرنے کی وجہ سے بندہ در اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان جب بھی فضیلت کو بیان کیا جائے تو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ ہرگز کسی نبی کی توہین کا اس میں شائبہ تک شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی جو نبوت کا کثیر ہونا ہے اس اعتبار سے کہ آپ علیہ السلاط اسلام کو شرف و منزلت کے اعتبار سے جو بلند و بالا مقام عطا فرمایا گیا ہے وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے بڑھ کر ہے اس کے علاوہ نبوت کا تعلق کیونکہ امت کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ علیہ وصلاط واللام یا دیگر انبیاء کرام علیہ اسلام ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی قوم کی طرف ہی بھیجے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اس اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم تمام کے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی مخصوص طبی کسی مخصوص قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہو بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ وسلاۃ وسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ وسلام کسی نہ کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے لیکن مجھے تمام مخلوق کی طرف یہ بھیجا گیا ہے ہر سرخ و سیاہ کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے یعنی انبیاء رام علیہ السلام کی جو رسالت ہوتی تھی ان کی جو نبوت ہوتی تھی وہ کسی قوم کے ساتھ کسی قبیلے کے ساتھ خاص ہوا کرتی تھی لیکن حضور علیہ اسلام کو تمام کے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا آپ فرمائیے کہ اے لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اور کاف کہ مجھے تمام کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے آپ علیہط اسلام کی جو رسالت ہے یہ وہ رسالت ہے کہ جس طرح انسانوں میں آپ علیہ اسلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا اسی طرح فرشتوں کی طرف بھی آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا جنات کی طرف بھی آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا بلکہ کائنات کی ہر ہر چیز چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو ہر چیز کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا البتہ انسان اور جنات یہ وہ مخلوق ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے لائے ہوئے احکامات کی پیروی کرنا لازم ہے کہ آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو وہ کریں گے یعنی عبادات کو بچا لائیں گے جبکہ جو دیگر مخلوق ہیں وہ ان چیزوں کی مکلف نہیں ہے زہر درخت نماز نہیں پڑھتے جو پتھر ہے وہ نماز نہیں پڑھتے فرشتے کیونکہ ہمیشہ عبادت کے اندر ہی مشغول لیتے ہیں تو حضور علیہ اصلاط اسلام ان کی طرف احکام لے کر نہیں آئے رسول ان کی طرف بنا کر بھیجے گئے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی طرف حضور علیہ اصلاط اسلام کو رسول بنا کر بھیجنے کی وجہ یہ ہے تاکہ ان مخلوقات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف و فضیلت میں سے حصہ حاصل ہو ان کو بھی تکریم حاصل ہو ان کو بھی عزت حاصل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی یہ امتی بن جائے ورنہ با اعتبار تکلیف کے با اعتبار احکام کے حضور السط ان کی طرف مبوش نہیں ہوئے کہ ان کے پاس احکام لے کر آئے ہوں احکام یعنی جو شریعت کے احکام جس پر عمل کرنا ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان اور جنات کی طرف لے آئے ہیں تو حضور علیہ السلاط اسلام کی نبوت کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑا وسیع ہے ہر ایک تک آپ کی نبوت کا یہ دائرہ پہنچا ہوا ہے کوئی بھی آپ کی نبوت سے خارج نہیں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی نبوت اور رسالت یہ دائمی اور ابدی ہے یعنی آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے انبیاء کرام علیہ السلام جو پیغامات لے کر آتے رہے جو شریعتیں وہ لے کر آتے رہے ان کا ایک مخصوص وقت تھا کہ اس وقت میں آکے کے آ ان کی شریعت متحرہ یہ منسوخ ہو جائے کرتی تھی اس کے بعد احکام منسوخ ہو جائے کرتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم جو احکامات لے کر آئے جو شریعت لے کر آئے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یہ مسئلہ یاد رہے کہ کوئی بھی نبی اس سے نبوت یہ زائل نہیں ہو سکتی یعنی جس کو نبی بنا دیا گیا اب ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے نبوت چھین لی جائے اس سے نبوت دے لی جائے نبی سے نبوت کے زوال کا عقیدہ رکھنا یعنی اس کے زائل ہونے کا اس کے ختم ہو جانے کا عقیدہ رکھنا کہ اس کی نبوت ختم ہو جائے گی یہ کفر ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی ایسا ہو کہ جس سے اس کی نبوت کو لے لیا جائے بلکہ جو ایک دفعہ نبی بنا دیا گیا وہ ہمیشہ نبی رہے گا لیکن ان کی شریعت کا جو ایک ٹائم پیریڈ تھا وہ ان کے زمانے تک کے آنے والے رسول تک ہوتا تھا اس کے بعد ان کی شریعت متحرہ یا تو بالکلیہ منسوخ ہو جاتی تھی یا پھر اس میں سے بہت سارے احکام کو منسوخ کر دیا جاتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک قائم رہنے والی ہے اس کے اندر کوئی دوسرا آ کے اس کو منسوخ نہیں کر سکتا صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی وسلم کے زمانے کے اندر ہی جن احکام کا منسوخ ہونا تھا وہ منسوخ کر دیے گئے باقی جب حضور علیہ السلاط اسلام نے کسی چیز کو مقرر کر دیا تو اب اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا جائے گا البتہ یہ یاد رہے کہ حضور علیہ السلاط اسلام جو شریعت لے کر آئے ہیں یہ با اعتبار کلیات کے اور اصول کے لے کر آئے ہیں یعنی حضور علیہ اصلاط اسلام نے ایک قانون ایک سٹینڈرڈ ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ ضابطہ یہ ہے اب اس کے تحت بہت ساری باتیں یہ بیان کی جا سکتی ہیں ایک اصول ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ نیکی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے تو نیکی کی بہت ساری صورتیں جو پہلے نہیں پائی جاتی تھی بعد میں پائی جاتی ہیں ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نیکی کے تحت جو چیز آئے گی وہ اس اصول اور اس ضابطے کے تحت آئے گی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے فرمایا کہ وَلَا یہ ہماری شریعت کا اصول ہے جو اللہ تبارک نے بیان فرمایا کہ بھلائی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور جو برائی ہے جو گنا ہے اس جو ظلم ہے اس پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو تو اب یہ اصول ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا جہاں جہاں بھلائی کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون پایا جائے گا تو گویا کہ وہ اس آیت کریمہ پر عمل ہو جائے گا اب ایک ایک چیز کے بارے میں ایسا نہیں کہ ڈیفائن کیا گیا ہو واضح کیا گیا ہو کہ جی اگر کوئی تم سے روٹی مانگتا ہے تو اس روٹی کا دینا بھی تعاون ہے یہ بھی جو ہے وہ نیکی کے کام کے اوپر تعاون ہے کوئی گر گیا ہے اس کو اٹھا لینا یا کسی کو چوٹ لگی ہے اس کو پٹی باندھ دینا یا کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کا سر دبا دینا یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ایک کر کے بات نہیں بیان کی گئی اب جو بھی اس طرح کا تعاون کرے گا بھلائی کا کام کرے گا تو وہ اس آیت کریمہ کے تحت عمل کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا تو ہمارے آقا علیہ اصلاط اسلام جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ چونکہ قیامت تک باقی رہنی تھی اس لیے وہ اصول اور وہ ذابطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دی حضرت علیہط اسلام نے احادیثی طیبہ میں بیان فرما دی کہ جس کے تحت قیامت تک آنے والے مسائل یہ نکالے جاتے رہیں گے اور وہ اس اصول کے تحت اور اس کے تحت آتے رہیں گے تو آپ علیہ اصلاط کی شریعت مطالعہ چونکہ قیامت تک یہ باقی رہنے والی ہے اس اعتبار سے آپ علیہ کی رسارت یہ عام ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا عام ہونا کثیر ہونا یوں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاط اسلام کو خاتم النبی جین بنا کر بھیجا گیا یعنی حضور علیہ اصلاط اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں نہ کوئی نبی ہوگا نہ ہو سکتا ہے یعنی جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ حضور علیہ السلاط کے بعد کوئی نبی تو نہیں ہے لیکن کوئی نبی نیا ہو سکتا ہے تو اس اعتبار سے بھی وہ کافر ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلاط اسلام کے بعد کوئی نبی یہ نہیں ہو سکتا آپ علیہ اصلاح اسلام کی رسالت اور نبوت یہ قیامت تک کے لیے ہیں جو لوگ بھی آئیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہی قرار پائیں گے کوئی دوسرا نیا نبی نہیں ہو سکتا حضور علیہ اصلاح اسلام کی جو امت ہے اس امت کی دو قسمیں کی گئی ہیں ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت ان تمام لوگ آپ کی امت کے اندر شامل ہیں لیکن امت اجابت وہ ہے کہ جن تک آپ کے دین کی دعوت پہنچی اور انہوں نے آپ کے دین کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے اور امت دعوت وہ ہے کہ جن تک آپ کے دین کی دعوت پہنچی اور انہوں نے آپ کے دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا ان میں مسلمان وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی دعوت کو قبول کیا تو وہ امت ایجاوت کہلاتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ وہ لوگ کے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ امت دعوت کہلاتے ہیں تو تمام کے تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں آپ علیہ السلاک اسلام خاتم النبیین ہیں قرآن و حدیث میں اس کے متعدد دلائل موجود ہیں قرآن پاک میں فرما دیا واضح طور پر کہ ما کان محمد العبا حدیم ولا و رسل النبیین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک کے وارد نہیں ہاں وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں ہے سب سے آخری نبی ہے اس پر صحابہ کے رام علیہ مردوان سے لے کر آج تک کے مسلمانوں کا اور قیامت تک کے مسلمانوں کا اس پر اجماع قطعی یقینی ہے کہ خاتم النبیین کا مانا یہ ہے کہ حضور علیہ السلاط اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو حضور علیہ کی رسالت اور نبوت کا عام ہونا اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبی ہیں اینا اپینا کلکوسر یعنی ہم نے آپ کو ایسی نبوت عطا کی کہ جو قیامت تک باقی رہنے والی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ فرما دیا آپ علیہ وسلط اسلام کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں ہو سکتا ربول العزت ضلع وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبی جین ہونے پر ایسی استقامت عطا فرمائے ایسی استقامت عطا فرمائے کہ اس کا خلاف کا خیال بھی ہمارے دل پر نہ گزرے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدۂ ختم نبوت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری اس عقیدے کی حفاظت فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم